گوائیاں سمجھ گئے آپ دیکھیں گے تو کیا نسر فور سیرتنسر فور یہ ہے ہے سہبان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں ملٹی کلچر کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں دس روپئے کی دوائی سو روپئے والی کمپنی کر سکتے ہیں رشوت لین ایجنٹ ہوتے ہیں رشوت لیتے ہیں ہم کہتا ہے کہ انڈیا کی بوجھیاں سستی آ رہی ہیں پاکستان میں نہیں ہے پاکستان کی باقی کمپنیوں نے اس پر بنا ہیں کے ریڈ پر لیکن وہ کمپنیاں وہ نمائندہ رکھتی ہیں رشوت دیتی ہیں ڈاکٹروں بناتی ہیں آدمی جب اللہ کو بھول جاتے ہیں نس اللہ فنصار من پسند آدمی اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ اپنے ذات کے فائدے اس سے بلا لیتا ہے چاروں طرف نس اللہ فن سار من چل رہے ہیں ہم نے کو بلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا فیصلہ آیا ہوا ہے تو اللہ نے ان کو ان کو یہ تو ذمہ اللہ نے اللہ کو رس اللہ پنسا احمد حسن اللہ نے ان کی برادری ان کی اپنی جانے یعنی اپنا فائدہ نقصان نہیں سے قدرت اللہ شاہ نے لکھا ہے کہ میں امریکی سفیر کو اسلام آباد جواہیڈ سے لے کر جا رہا تھا اور راستے مس کانچیں بند کر رہی ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا اس نے کہا کہ سامنے جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا اس پر لکھا ہوا تھا خدائی کچھ چاہنا تو اس نے کہا اس بورڈ کو میں دیکھ نہیں سکتا شاہ صاحب لکھے چند دنوں کے بعد وہ بورڈ وہاں سے غائب تھا تو شاید اس نے حکومت پاکستان سے کہہ کرو وہ بورڈ وہاں سے ہٹوایا سبیر اپنے وطن کے لیے اتنا زیادہ سوچنے والا اور وطن کے مخالف کوئی بوجھ والی اس کی اتنی نفرت اس کو اور ہمارا مفتی بیٹھ گرفت ہو جاتا کٹ سی جائے اس کی عقل پر مجھے حرت ہوتی ہے اس آپ کی مفتی میں اتنا شور نہیں ہے جو ان کے دمدار آدمی اٹنا شور ہے خود بات کے کیا شروع کی جی تھی آپ نے جان کا نفع جار. اس سے آپ نے کا نفع بھول جاتا. میرا نفعانے ہیں میرا رمت اللہ دی کو نظامی حسد نظام صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا رنگور اپنے مریضوں سے ملنے کے وہاں پر بادشاہ اچھا ظفر صاحب کا مزار ہے کہتے میں مزار پر گیا کہتے میرے ساتھ جو نوکر تھا وہ شاہی خاندان کا میرا بورچی شاہی خاندان کا مجھے شاہی خاندان کا پکر فکر کیا میرے انہوں نے تو پھر یہ بات کر شہزادیوں نے باشکیوں کے گھروں پر پناہ لی جی. ایک شہزادی ایک باشقی سے شادی ہوئی پانی بھرنے والے تو مشق میں ایسے حالات میں کہتے میرا جو بورچی تھا وہ شاہی خاندان کے آدمی تھا کسی بیٹا پوتا تھا کسی بادشاہ کسی بیٹھے یا پوتے پہ بیٹھا تھا اس ہوا کہ میں بادشاہ پر کے بازار پر گیا اور مجھے مسلمانوں کی وہ حکومت اور دبودبا سارا یاد آیا اور میں کہتے بیٹھ کر میں رویا وہاں کہ رویا میں تو بیٹھا ہوں کہ وہ دل نہیں چاہتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو وہاں رویا بیٹھا ہوا ہوں اس کا جو پوتا میرا بہت ہی وہ بیٹھا ہوا ہے ہو گیا اس نے بغیر کہا کہ آپ جانا چاہتے کہ نہیں جانا چاہتے وقت خراب ہوتا ہے پتا ہی نہیں کس کی خبر ہے کیا ہے کیا شور <coughs> ختم ہو جاتا ہے آدمی کو سو شور ختم یہ سوال کی علامت ہوتی ہے بعض کی دامات اس یہ ختم ہے اور اب یہ کوئی اختیت نہیں پا سکیں گے کچھ مفتی کا یہ شعور ہے اس نے دل سے بھی کیا ہوں باب صاحب کے کہ ایک شیخ لذیذ بیان کرنے کے لیے آئے اور بیان کیا اور پانچ ہی کا ایک قانون ہے کہ ملک سر جو ہے تو معافی دے سکتا ہے اور سازی نہیں کہا کہ یہ انگریزی قانون ہے وہ خدا پشرا ہے سارے بن میں تصدیق کہیں گے بھی اس کا ہے کرنا بتاپ کے اس کا جب شیخ ال شیخ وریندر احمد اللہ علیہ ہوتے تھے جو بند گئے شیخ بلیندر احمد اللہ علیہ سے کی باتیں سنا ہوا منڈیلا کا دادا شیخ الدر کے ساتھ قید تھا مالٹا کی تو اس نے آزادی کے سبقوں سے سنا ہے پھر آ کے اپنے بیٹے کو سمجھایا اس اپنے پیتے پوتے کو سمجھایا ہے اور جو بھی اپنی کا آزادی ہو بلین جماعت جہاں سے گئی ہوئی تھی تو ان سے منڈی سے پوچھا کہ بلینو شیخ اور نہیں ہمیں آپ آم نہیں جانتے تھے بےچارے دلش... آپ ہندوستان سے ہندوستان سے آئے آپ شیخ کو نہیں جانتے یہ دو شخصیت ہے کہ میرے دادا کو انہوں نے سمجھایا تھا کہ ملک کو آزاد کرنا ہے میرے والد صاحب کو سمجھایا پھر مجھے سمجھایا میں نے ملک اتنا اللہ میں کچھ دو تین سال جو ہے کالی شہر والی کہانی نہیں سنائی ہے نا. ایک شہر جنگل میں پھر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک چروا رہے اس کی بکریوں کا رہ وہ بکریوں کے روڑ میں ایک شہر کا بچہ بھی کر رہا وہ بھی کہا سی اللہ انسان کر رہا بڑی رہ تو تو ہے بڑی مطلب کہا تو شہر ہے شہر کیا مطلب شہر ہے میری طرح ہے کہ میں بکری نہیں ہے کیا تو شہر ہے بکری یہ کہاں سے مجھے سمجھا تقسیم کر کی اس کہا تو میرے ساتھ آ اس کو لے گیا اور ندی کے کنارے سے کھڑا کیا تو اس مجھے ریک اور اپنے کو دیکھا دیکھا اس نے کہا تو میری طرح کہ بکری کی طرح اس طرح شہر نہیں تو, تو پھر بتاؤں کی شہر کیا ہوتا ہے اس کو لے کے بکریوں کے روڈ کے پاس جھاڑ لگائی ساری بکری تیتر پتر بھاگنے لگی اپنے کو بھاگ رہا باقی جپڑا مارا بکری کو پیا اور اس نے اس کے بعد تھوڑی دیر میں شہر کا فیض منتقل کر دے شہر بنا دیا تھوڑی دیر میں تو یہ ہے سچ بات ہے آپ کے نظام تعلیم کو یہ چھیڑ کے جیسا بلٹ کرنے کہہ دظام تعلیم کو چھیڑتے ہیں اور اس میں سم اس باغ کو چیزوں کو ان کو نکالتے ہیں کہ جو آپ میں بلی اسلامی دینی شور پیدا کر رہے ہیں چیزوں کو نکال رہے ٹھیک ہے تو آگے ان کا شور خاص ہوتا خوش اوپر کرنا ہو کہ کوئی کام نہ کر سکے تو <تصفح> آگے بڑھنے کے لیے آدمی کو بیدار ہونا پڑتا ہے زندگی صرف میری مجھے بیٹھ کے بھائی اللہ ہو اللہ ہو کرنا نہیں ہے سرفر بال جو کا تو فکت اللہ ہو اللہ ہوں فکتے نہیں تو پوری زندگی میں بیدار رہنا کام کروں سب کچھ نتائج حاصل ہوتے ہیں کیا جب آپ لوگ کچھ پوچھیں تو اور بات کرنے کا ہو کچھ مزوں سمجھ نہیں آ رہا کو کیا نکل بات پوچھیں آپ آ کے بات کریں جی رس کو کلا ہو گیا اور فکر آدمی کرے تو اس کا پھر کیا سوال کر نہیں جاتا ہے وجہ چاہیے کچھ ٹائم کو جانی ہے خبر محسوس نہ ہو گیا اگر نیند سے لیٹ ہوٹ گیا وہ ٹائم گزر گیا نیند کو نہیں نیند کو جانے سے پہلے آدمی اب ڈوکنے کا بندوبست کریں بربس رکھنے کا کیا کروں گا میں اور پھر اسباب اس فیل ہو گیا سویا ہو جائے گا تو اس کا معذوری ہو گئی اسباب اگر آدمی نے نہیں کیے ہیں ادھر تو گیا یہ تو اس کے اس بھی نہیں ہے آدمی اگر جو چار بجے سو جاتا ہے نیت نیت ہو پھر بعد میں اگر کلاتھ کر دماغ پڑھ لیا لیکن پہلے اور سے کل کا ٹائم بھی نہیں اس وقت جو نہیں پڑھ سکتا ہے اور ذکر کر لیا اصل میں جب سے میں گیا ہوں میں سر بات یاد رہا ہوں ایک آدمی تقریر کر رہے تھے سلمان سے نماز میں سستی ہوئی اور نواز ان سے ہو اگست گجر تقریر کے لیے مقرر کیا ہوئے سستی ہونا تو پر اگر نام نا خیال رات میں کیا کروں اتنی بڑی تنظیم ہے اتنا بڑا جلسہ ہے اور اتنی بڑی تفصیل ہے لکھی ہے کیا کر بیٹھا ہوں شامل ہوا ہوں کیا <خصوص> <Kluit> کہوں چلو کہ کمر کم اتنا آدمی کہہ دے کہ جس جگہ ہمارے حکمران میں اس جگہ کی تفسیر لکھی ہے اسی کو پڑھ لو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیسی آئے تھے جی صاف پکا رہی ہوں تو خود بڑھے جاتے والا سلمان اسلام ابلا جنرل نے ابلاح جی کے جو جہاں کے گھوڑے ہم نے منگائے تھے وہ آ ہیں اور ان کا آپ معائنہ اسلام میں سارے میال ہیں مسلح صاحب حکومت اور صاحب جہاد نہیں اور اس میں سے جو ہے تو کچھ لوگ ہیں سائب حکومت صاحب جہاد سلمان اسلام بھی صاحب حکومت ہے انہوں نے جہاد کے گھوڑے تھے شو بڑا شوق ہوا گئے ان کا معائنہ کرنے لگے معائنہ کرتے کر کیوں معنی سفارے ہوئے دیکھا سورج غروب ہے اصل کی نماز قدرا ہے اردو آ رہے پھر اردو آ رہی ہے فتح فتح پر سمدس واپس مڑے اتنی کوفت ہوئی کہ تابتی عمل عطابتی عمل جو ہے عبادت کا عمل جو ہے یہ فوکیت رکھتا ہے سارے عمل پر خاص طور سے نماز تو اتنا افسوس دکھ ہوا کہ انہوں نے سب کی کوچے کٹوائی گردیں کٹوائیں اور ذبح کر کے ان کو ڈالا بس کھانے کے کتنے تجویزات گھوڑے جان والے گھوڑے ہیں لیکن غیرتی ہوتی ہے کہ حیرت مانی ہوتیم پر قربان کرنا تو بڑی تفصیلیں کسماں قسم کی بات سے لکھی ہوئی ہیں ان کو ذبح کرنا جائز سلا کرنا جائے درکی دفعہ یہ ہے وہ کس کی کوئی میرا خیال ہے تین چار قسم کی تفصیلیں اور آگے تفصیل یہی ہے کہ میں نے واپس ہوتے ان کو ذبح کیا ہے اس بات کی وجہ سے ان کی وجہ سے میری تو بات سزا ہوئی کہتے سستی نہیں ہوئی ہے سستی نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہے تو ایک عمل میں لگ کر دوسرے عمل سے توجہ ہٹ کر نشان ہوئے جہاز کے عمل میں جہاز کے شوق میں اس کے معائنے میں لگتے ہوئے دوسرے عمل سے توجہ ہٹی ہے بھول ہو گئی ہے تو के جو ہٹ گئی ہے اس کی ادا کیا ہے مدافع کے جذبے سے سستی کے جذبے سے ذخلت کے جذبے سے نہیں اس آج میں اس بات کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کی اسباب بات پھیل ہو گیا انسان بشر بشر ہے پرشتہ نہیں ہے اور خدا نہیں ہے انسان تو بچارا معذور ہے تو اس کو اسی کو اللہ نے روکیا تعلومات الخطاح و نشیان محری عمر سے اللہ نے خطاح اور نسیان کو بات کیا ہوا ہے خطا سے جو بات ہوتی ہے اور بھول چوک نسیان سے جو بات ہوتی ہے تو یہی یعنی اس کو اللہ ملنے بات کیا جو و کا وقت اچھا نماز کا وقت نہیں کر سکتے سب نما ہاں جی کا وقت تو اس بات کو جو مکمل کیا تو زیادہ کیا تو زیادہ کے لیے وہ ہو گئے غالباً اصل کے رمال کے دباؤ اور شروع تو وہ، پڑھے حتی حتی حتی شروع ہو گیا غروب سورج غروب ہو گیا غالباً نماز کے ساتھ سال ہیں اور جگہ پھر پڑھے ہاں ہمارے قرآن سے تو اس لیے کہتے ہیں جلسے کرنا تقریر کرنا مہاراج رضیہ صاحب سمجھاتے ہیں کہ میں جلسے میں نہیں جایا اس لیے کہ جاؤں تو کہتے ہیں جلسے میں چلا گیا تقریر جو شروع ہوئی کہتے ہیں مجھے بڑی جگہ پر صدارت پر بٹھایا گیا تھا جلسے کی نگرانی یہ کر رہے ہیں تو آدمی جو بیان کرنا شروع کیا شیخ تقریب میں جو جوش جو جو جو جو جو میں اس کو چڑھا تو باتیں اوپ پٹانگ اس کی ہو گئی میں نے اس کو ٹوکا ان کا ٹھیک ہے جی پھر جگہ پر پڑا پھر بات شروع کہ پھر جب جو جوش جو میں ہوا تو پھر آسر نکلنے لگا پھر میں نے ٹوکا پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اسی بار پھر جو اثر نکلنے لگا پھر میں نے روکا تو اس نے کہا کہ ایسے تو تقریب ہی نہیں ہو سکتی <laughs> <laughs> تکڑھون پیدا کھولے جوش پیدا کھولے کوئی مزہ پیدا کرنا ہے کوئی جوش پیدا کرنا ہوتے ہیں جوش سے پیدا کرنا وشی کرنا ہوتا رحمتہ اللہ علیہ نے بات احمد اللہ علیہ کا فون کتاب میں لکھو نا جوش ہوش کے تابے ہو جوش ہوش کے تابے اور ہوش شریعت کتابیں اتنا جوش کیوں نہ چھوڑے آدمی کو ہوش کا غالب نہ آئے اور ہوش یہ ہے وہ دنیا بھی دنشوری نہ ہو کہ دنیا کے فوائد نقصانات کو دیکھ کر چل رہا ہو ہوش یہ ہے وہ شریعت کے تابے ہو جی کا شریعت کیا کہہ رہی ہے تامرین کی علامت ہوتی ہے کہ ان پر جوش ان جوش پر غالب نہیں آتی اور ہوش ان کا شریعت پر شریعت کیا نہیں ہے اس لیے اگر آدمی بڑو وقت تو ہے تو ساجد کی نماز کریں سے کہا شیطان کہے گا کہ اب تو سے کر کیا کرتا ہے تو یہ ایک کمن لے گیا دوسرے ساتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو رہ گیا وہ تو رہ گیا جو نہیں رہا ہے تو اس کو تو نہیں اور رمضان میں جو لوگ روز نہیں سکتے وہ جو ہے بیماری کی خرابی پڑھ سکتے خرابی تو کو پڑھنی چاہیے ہمارے گاؤں میں پنجاب سے آتے تھے ایک تو یہ یہاں پر سنارے کام کرتے ہیں نا تو اس جگہ کی صفائی نہیں کیا کرتے یہاں کام کرتے ہیں سونے کا سال بعد جو تو پنجاب سے ایک آتا تھا آدمی جو اوڑ لیتا تھا میں نے ایک ہزار میں یہ دکان لے لی اس کے سارے گرد کو صاف کر کے جھاڑو دے کر جمع کر کے اس سے ایک ہزار کھلی ہوئے تو پندرہ کا سونا نکال لیتے تھے گرد میں یہ ایک پیسہ ضرور اور سنارے کا بنارے کا سال میں ایک دفعہ دکانوں کو لیتے تھے پہچان نہیں دی لاکھوں کے حساب سے لیتے ہیں جس دکان میں سونے کا کام ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں وہ پنجاب سے کرتا تھا سخت گرمیاں تھی روزے سے تو روزہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ پنجاب میں روزے کا رواج کم ہے ساتھ کے مقابلے ہے صحیح ہے ہر لوگ روزے کھاتے ہیں بڑے غیرت والے لوگ روزے والے تو لوگ ہوتے تو افطار ہی روزہ لیتا تھا افطار کے وقت بیٹھ جاتا تھا تو کسی نے کہا روزہ رکھتے نہیں ہو اور افطار میں اگر بیٹھ جاتا اس نے کہ اتنا کافر نہیں ہوں میں افطار بھی نہ مانگ افطار میں مانگتا فائدے تو ظاہر ہی نا آپ جوش توش کے سامنے نہیں ہے تو وہ صورت پر کیا کیا ہے جوش تتابی کر جوش وش کتابی نہیں رہا تو اس کو آپ کیا کر سکتے جو گزر گیا وہ تو تو آنکھوں لچے دے بغیر ہوئے ہے اس کی دکھ یہ باقی بہ جاتے ہیں اس جو حضور صلی اللہ اور صدر کی زندگی مبارک اور آپ کے اقوال مبارک تو چھان کی نجات تربیت فلاح خیر کے لیے ہیں اس میں ایسے دو کہ جن کے بعد میں معروف ہو رہے ہوں ان کو بھی طریقہ بتایا کہ ایسے آپ لوگ غصہ میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں پانی پی لیں رزو کر لیں جگہ کو بدل لیں اتنے کو استعمال کرنا ہوگا صحیح بات ہے ہمارے صوبے میں یہ بات ہے کہ ایک دو منٹ آدھا منٹ ایک ہم لوگوں کو دماغ کام نہیں کرتا اس میں کچھ بھی کر لیتے ہیں جگہ پر جو باتیں نا بس پر سب کچھ ہوتا ہے ہوتے ہمارے مزید برضانے میں سے کوئی بھی نہیں آئے ہوئے کہے نہیں آئے نہیں تو وہ ان کے خاندان کے وہ، وہ، نہیں ان کے علاقے کی میرے پاس آئے دعدم کے لیے کیس آیا پورا کہ وہ کیا ہے جن نے کہا کہ بیٹا میرا اور بیوی میرے گئے اور وہاں کسی نے غلط خبر دی تھی کہ تمہارے خان کے غلط طلک یہاں سے لڑنے کے لیے گینڈ تک پہنچی ایک نارمل لڑکا تھا آٹھ مینو جو بات کے پاس پستر کر کے واپس رکھا تھا آدھے منٹ آپ سنبھالا اس کو امیری شخصیت جو ہے وہ دورے ابھی دورے تفصیل کر لینا نہیں ہے وہ تو جوش کا حوص کتاب دونوں اور حوص کا تشریر کتابیں یہ بات ہے جی؟ یہ اس آدمی کی بریک مضبوط نہیں ہوئی جی؟ وہ کیا کرے گا ہاں جی وعلیکم السلام اس بات تو مہیلے سے گزر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مہیل سوتی ہے مگر شاہ ہمارا وقت ہے تھے تین دن تو منگل بس ہو کیا باتی لڑکی نے, نے بالکل اس نے عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے شا ہونا و خالف ان سے مشورہ کرو اور پھر اس مشورے کی مخالفت کرو اس میں تمہارا فائدہ ہو ایسا نہیں کہ وہ خدا کی خدائی ہو جائے تو اس بلا ضرورت ایسی بات بھی نہیں طور پر ان کی تفصیل کمزور اور اسادی شیتانی ساتھ کو لیے ہوئے دوسرا بات کیا سلمان السلام زرا کہ ایک جہاد میں جرنیلوں نے کمزوری کی تو ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ بس علیہ السلام کی دو سو بیویاں تھیں تم نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دو سو بیٹے دے تاکہ وہ اپنے میدان جنگ میں سے کھڑے ہوں کہ پیٹ نہ دکھائیں اللہ کہ یہ جانتے ہیں جذبہ ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ نہیں تھا دو سواج مطالعہ سے ملے تو کوئی بچا نہیں وہ ایک سیپا پیدا ہوا وہ بھی مر گیا اللہ پاکستان دکھانا چاہ کہ سب کچھ کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں الکینا اللہ کو انہوں نے کہا تو بدر نہ ہی مانا اور کہیں نہ ایک اس کی تفسیر یہ ہے اس باتمایا بچے کا پیدا ہونا اور ایک تفسیر اس کی ہوا ہے کہ ان کے تخ پر جن میں قبضہ کر لیا اور ان کو مدر بدر کر دیا مدد بدر کر دیا اور کافی عرصہ جو ہے وہ پھر جو ہے تو سیرانوری کی اور خانہ بدوشی کی زندگی گزار کیا پھر واپس آئے اور پھر اس سے واپس لیا اللہ تباد بادشاہ نے ایسے مجاہدے سے گزارا کہ تبدیلی کا دور گزار کے پھر واپس لائے میں تک